الحمد اللہ و کپ و سلام باجی روحی فم یو راہو دش رد رہولیل ألمر مع من أحبا أو كما قال والسلام میرے محترم دوستوں اور بزرگو پچھلے پیر کو اوپر جو دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے کہا عرض کیا کہ بھائی اوپر کسی کونے میں کوئی فوٹو نہ نکال لے کوئی مووی نہ بنا لے تو آپ لوگ خیال رکھنا اب یہ باتیں ہی ہو رہی تھی تو ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے کس طرح بنا رہے تھے مووی مجھے ہمیں نہیں پتا چلا تو یہاں جو دوست بیٹھے تھے کہ آپ نے یہ موبائل پکڑی ہے تمہاری مووی بنا رہے تھے ان لاج بھائی بار بار اعلان ہوتا ہے جگہ, جگہ جگہ جگہ جگہ بینر لگے ہوئے کہ حرام حرام حرام موبائل جب کر لیا جائے گا جب ان کا موبائل لیا تو اس کے اندر بڑی غلط چیزیں نہیں بھری بھی بھری ہوئی تھی یہ اللہ والے جو ہیں وہ ہمیں یہ چیز سمجھاتے ہیں کہ ایک ذرہ ہم گناہ نہ کریں جو ایسے عمل یہ گنجائش وہ گنجائش معلوم بھی ہے کہ اگر دس لوگ اور ہمارے عزت کا عجیب مزاج ہے فرمایا نہ کسی کی غیبت کرو نہ غیبت سنو اور فرمایا کہ دیکھو حدیث بات میں کیا ہے کہ جو ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو فرمایا کسی قسم کی کوئی بھی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں بس اپنے بزرگ کا کیا طریقہ ہے ان کی بات کروں باقی کسی پر اعتراض مت کروں جو, جو جن کی تحقیق ہے وہ کوئی بچے نہیں ہیں جو ہم ان کے لیے تنزیہ انداز سے بات کریں یا عقیر سمجھیں اپ, پکڑ ہو جائے پھر ہم تو کوئی جانتے ہی نہیں ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ بھائی جو مفتی صاحبان جو علماء اور بہت بڑی تعداد میں ایک دو نہیں بہت بڑی تعداد میں فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے علامہ شامی ابن نے آپ دین رحنت اللہ شامیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عقص بھی دیکھنا حرام ہے اگر پانی کے اندر عکس نظر آیا اس کو دیکھنا بھی حرام ابھی مجھ سے کسی نے خط لکھا یہ میں نے تصویر خاتون تھی کی کوئی خاتون تھی کسی مدرسے سے انہوں نے خط لکھا کہ میں نے تصویر کو منع کر دیا تو ایک ہماری سہیلی جو ایک بہت کسی بڑے بزرگ کی کوئی خون کا رشتہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب تو اتنے نیک ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے منع کر دیتے تو تمہارے شیخ کیوں منع کرتے ہیں حضرت والا کے نام سے لکھا تو ان کو جواب دیا گیا کہ بھائی ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے بزرگوں کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو منواتا نہیں ہوں آپ کی مرضی مانے یا نہ مانے ہمارا کام بتلانا ہے پھر ان, سے ان کو یہ جواب دیا کہ جب آپ کو تو یہ مسئلہ معلوم ہے اگر آپ کے بزرگ وہ بالکل ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ عورت کو عورت دیکھ سکتی ہے مرد کو مرد دیکھ سکتا ہے اس لیے ڈیجیٹل کا کوئی مسئلہ نہیں تو جب ایک مختہ اور جو دین کی بات کرنے والا دین سیکھنے والا جب وہ کھٹا کٹ کٹاخٹ تصویر میں لگا ہوا ہوگا تو پچاس لوگوں کو کیا معلوم کہ عورت کی تصویر عورت حالانکہ ہمارے حضرت تو جو اخبار میں تصویریں آتی ہیں فرماتے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے ہمارے حضرت والا پہلے وقت میں جب حالات خراب تھے تو حضرت والا تصویروں پر مارکر لگواتے تھے اسلام اخبار تو بعد میں آئی مارکر لگواتے تھے اس کے بعد دو چار ضروری خبریں دیکھ کر اخبار واپس کر دیتے تھے پر تصویر دیکھو بھی مت کسی نے کہا حضرت میں نے سب تصویریں جلانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن میری شادی کی تصویریں یادگار الماری کے اندر بند رکھی ہیں تو رحمت کے فرشتوں کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے تصویر لٹکی تو نہیں ہے اندر بند ہے فرمایا جلا دو قیامت کے دن اپنے گناوں پر ثبوت نہ رکھو تو میرے دوستوں اور ساتھیوں ہمارے حضرت والا ہمیں کتنی بار سمجھاتے ہیں پھر ان کو یہ سمجھایا گیا کہ جب ماں باپ اس چیز کا احتیاط نہیں کریں گے تو چھوٹے بچوں کو بھی آج کل دیکھیں کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جب تھوڑی عمر بڑی ہوگی تو اپنی اماں کی تصویر نکال لیں گے اپنی بہن کی تصویر نکال لیں گے اسکول میں اور ایسے واقعات ہوئے بھی اسکول میں جا کر دکھایا اب گھر کے اندر کوئی نامحرم نہیں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں کوئی محرم نہیں تو دوپٹے کا کیا لیکن ذہنی بات ہے محرم نہیں ہے دوپٹے کا خیال نہیں فوٹو کھینچ لیا گھر کا کام کر رہی ہیں اما فوٹو کھینچ لیا اب اس وقت کیا حالت تھی وہ اسکول میں دکھایا اس کو جن گھروں میں کبھی تصویر نہیں کھینچی وہ چلی گئی شاید پچھلے ہفتے ایک نئی بات مجھے جو معلوم ہوئی بتائی تھی آج پھر بتا دیتا ہوں مجھے نہیں معلوم میں نے بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی ایک ابھی جاننے والے نے بتایا کہ ایک خاندان وہ جس کے اندر کیبل نہیں نیٹ نہیں کمپیوٹر نہیں ٹی وی نہیں اللہ والوں سے تعلق اور دین پر چلنے کی فکر اور سختی بہت زیادہ عمل کے اندر ماشاء اللہ آج, آج جو تقوی پر چلتے ہیں وہ بڑی سختی ہے حضرت فرماتے ہیں جہاں سختی ہے وہاں سختی ہے جہاں نرمی ہے وہاں نرمی ہے اس میں کیا بات ہے کہ گناہ نہ کرنے میں سختی اور خشکی کی کیا بات ہے بھاوی سے احتیاط کرنے میں سختی اور خشکی کی کیا بات ہے دیور بھاوی کے لیے موت ہے دیور کے کپڑے بھی استری کرو اس کے گندے کپڑے بھی دوں تنہائی میں کھانا بھی دو تنہائی میں جا کر چائے بھی دو اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی کرو اس میں سختی کی کیا بات ہے کہ آتے تو دین پھر کس لیے جو اپنی مرضی ہے لے لیا جہاں جہاں مجاہدہ آئے وہاں پر جہاں تکلیف اٹھانے آئے وہاں پر عقل لڑاتے اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ودینا سب مجاہدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم ملتے ہیں مجاہدوں کے بعد حضرت اظترماد نے کباب والے کے پاس گئے کباب کچا رکھا تھا چکا تو تھوتو شروع کر دیا کہ یہ کیا آپ کباب بیچتے ہو ایسا تھوتھو کر رہے ہم یہ کوئی کباب ہے یار صبر تو کر بھائی تجھے کیا چاہیے بھائی کیا کباب چاہیے کتنے چاہیے بھائی آٹھ کباب چاہیے تو بھائی صبر تو کرنا چولے کو تیز کیا وہ پہلے ہی گھی گرم تھا اور گرم گھی ہو گیا صبر تو, تو کر کچا کباب کھا رہا ہے ڈالا کڑھائی کے اندر کباب کو کباب چیخنے لگا آئے میری ہڈی آئے میری پسلی آئے میں چپ ہو جا تھوڑی دیر صبر کر تھوڑی دیر کے بعد کباب کا رنگ لال ہو گیا اس کے بعد کباب جلا بنا ہو گیا تو پورے کباب کی خوشبو نے مست کر دیا اسے ہم لوگ کچے کباب ہیں اس خود گنا میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے دوسرے کو کیا ہم نصیحت کریں گے کسی نے کہا کوئی خطا آتا ہے کہ میرے شور عمل نہیں کرتے میں سمجھاتی ہوں حضرت فرماتے کیوں سمجھاتی ہوں کیوں گھر میں جھگڑا کرتی ہوں میرا بھائی میری اماں میرے ابا یہ وہ حضرت کا ایک ہی جواب آتا ہے کہ خاموش تبلیغ دلوں کو آگ لگا دیتی ہے اور خاموش تبلیغ کہتے ہیں سو فیصد عمل کو اس کا مطلب تبلیغ سے منع نہیں بہت سے لوگوں میں خشکی چڑی ہوتی ہے فوراً اعتراض کر لیتے ہیں مفتی صاحب موجود ہیں ابھی عشاء کی نماز ہوگی خدا نہ نخواستہ مفتی صاحب دیکھیں اور فرمائیں کہ بھائی آپ نماز تو آپ کی ہوئی ہی نہیں آپ کے سجدے کیا آپ کا رکو کیا آپ کے تو دوبارہ لوٹانی پڑے گی تو کوئی اگر بیوقوف کہے کہ مفتی صاحب نماز کے دشمن ہے اس سے بڑا بے کون ہوگا بھائی ابھی ایک یونیورسٹی کے اندر رمضان کے اندر ایک لڑکی سگریٹ پیتی ہوئی آ رہی تھی تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا روزہ نہیں ہے کہ تیرا رہتا ہوا ہے کیا پھر سگریٹ پی رہی ہے تو کیا دھوئے تو کوئی روزہ بڑی ٹوٹتا ہے اب یہ تو حالت ہے اب آج بھی ایک صاحب آئے تھے بہت پڑھے لکھے دوپہر میں کا مسئلہ کیا ہے یہ کیوں اس طرح کم لوگ مفتی صاحبان سے علماء سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب یہ چیز ممکن نہیں ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری نہیں ہے جہاں کے پتہ ہی نہیں ہے کب ڈپارٹر ہو جائے گا وہاں کی تیاری ہے آپ بتائیں کون سے سکول میں کون سے کے جی کلاس سے لے کر یونیورسٹی میں کالج میں کون سے انسٹیٹیوٹ میں دین کا درج دل پڑھایا جاتا ہے کہاں جائز ناجائز سکھایا جاتا ہے کہاں حلال حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے کہاں عقائد سکھائے جاتے ہیں کہاں استنجا کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہاں محبوب صلی اللہ علیہ کی سنتوں کو سکھایا جاتا ہے کہاں قرآن پاک صحیح کیا جاتا ہے اب جا کر کسی اللہ والے کے ساتھ ملاقات کسی عالم مفتی سے ملاقات ہوئی پچاس برس کے بعد کہنے لگے کہ ہم کیوں مسائل کی کتابیں پڑھ کر خود مسئلہ حل نہ کریں بھائی یہ کیوں چھپتی ہیں کتابیں حضرت پالان نے الحمدللہ پہلے ہی سکھایا ہوا ہے فرمایا علماء کے لیے چھپتی ہیں وہ ڈاکٹری کی کتابیں بھی ہیں پڑھ کر اپنی سرجری کر لوں وکالت کی کتابیں اس میں کیسز لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کیس کا یہ جواب یہ کیس کا یہ جواب جا کر کیس لڑ لو جا کر پتھری گردے سے خود نکال لو اور اور اور آسان طریقہ بہت ہی آسان تیرنے کی کتاب میں تیرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے منوڑا جا کر کرایہ پر کریں اتلاس درمیان میں پہنچ کر نور تکبیر اللہ اکبر دے چلان سمندر میں کتاب بھی ڈوبے گی خود بھی ڈوبیں گے دوستوں سیکھنے سے پتا چلے گا جب چھابڑا لکشا رنت لال پڑماتے تھے ایک مسجد کے اندر کلمہ شریف لکھا ہوا تھا فرمایا اس مسجد میں کئی صاحب ہیں جو پچاس برس سے نماز پڑھ رہے ہیں پانچوں وقت اسی مسجد میں یہ جس طرح کلمہ شریف لکھا ہوا ہے پانچوں وقت آپ نے دیکھا ہے ایسا لکھ سکتے ہوں خاموش فرمایا بتاؤ جواب دو کہ نہیں جس میں لکھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو سیکھ لوگے تو اللہ تعالیٰ کباب کی خوشبو اڑاتے ہیں خال کے کباب جس کے دل میں ہوگا اس کی خوشبو نہ اڑے گی تو وہ گرانا جس کی میں بات کر رہا تھا کہ کبھی فوٹو وغیرہ کچھ بھی نہیں تو بچی کسی رشتہ دار کے گھر گئی اب وہ دوسری بچی نے اسے دھوکا دیا لالچ دے کر کہ میں تمہارا فوٹو کھینچتی ہوں اور بعد میں ڈیلیٹ کر دوں گی جو بھی ہوا یہ مجھے نہیں معلوم یا اس کی چھپکے سے تصویر نکالی گئی تو وہ جس گھر میں گئی وہ لوگ آزاد چال تھے رشتہ دار تھے اس لیے گئی حالانکہ حضرت والا سکھاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مت جاؤں گہرا دوست اس کو رکھو جو دین اللہ تعالیٰ پر فدا ہے المرو اعلیٰ خلیل ہی فل یمز ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے سہیلی ہے مدرسے میں بیٹھی ہوئی ہے کہتی ہے کیا تمہارے گھر میں ظلم ہے یہ کیبل بھی نہیں ہے موبائل بھی نہیں ہے کمپیوٹر بھی نہیں آج تو سبق سکھانے کے سیکھنے کے بہانے میرے گھر چل اپنے اماں کو بتا میں تجھے بتاؤں کمپیوٹر کے کیا تماشے ہیں پانچ پانچ تو میرے دوست ہیں نوجوان تو بےوقوف ڈرتی ہے ماں باپ سے یہ دوست ہے یہ سہیلی ہے یہ تو دشمن ہے حضرت والا کے اشار ہے نا اے بری یہ گلی بھاگ رب کی گلی اے سچی میں چلی میری توبہ ولی فور مل, فور مرجا گئے چاندنی ڈل گئی اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی جس جس بات کو شریعت نے منع کیا اس کو ہی کرنے کا دل چاہے گا ابھی نوجوانوں کو سامنے سے ہٹا کر دائیں طرف بھیج دیا ابھی ہمیں ہر بات کی تحقیق نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے کبھی وہ اللہ والا بنی نہیں سکتا ہم نے اپنے شیخ کو اسی طرح دیکھا اب حضرت نے جو سمجھایا اس کو ہر بیان میں اپنی بیان نہیں کر سکتا کتنے لوگ میں الحمد اللہ تعالیٰ حضرت کے صدقے کے بیس سال سے یہاں بھیج رہے ہیں کئی نوجوان تھے اکڑ کے بھاگ گئے کہ ہمیں سامنے شیخ بٹھاتے نہیں ہیں نظر ڈالتے نہیں ہیں گلے لگاتے نہیں ہیں ہاتھ ملاتے نہیں ہیں شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لڑکوں لڑکے جو ہیں یہ لڑکیوں کے حکم میں علامہ شامی ابن آپ دین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ال الحسن علامہ شامی ابن آبین رحمت اللہ علیہ فتح شامیہ میں المرد الحسن الر تم پتلی علاق میں ہی یہ مثل عورتوں کے حکم میں پیر سے لے کر سر کے مان تک دیکھنا منع ہے ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہمیں بچپن سے ہمارے لڑکوں کی طرف دھیان نہیں تھا ارے بھائی ننگا تار ہاتھ میں لیتے ہو نہیں لیتے کیوں کرنٹ آ جائے تو اللہ والے ہمیں سکھاتے ہیں حدیث پاک المد کی تک شبہات اللہ والا وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی نہ بچے ابھی کوئی دل میں خیال نہیں ہے آ جائے پھر جب اتنے بڑے اللہ والے شیخ العرب اللہ عارف بلّہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب دامد برکا تم اٹھاسی برس کی عمر میں اتنا احتیاط کر رہے ہیں تین دن پہلے میں حضرت والا کی طرف تھا پیر حضرت کی تانگ دبا تھا میں تو حضرت نے مجھے حضرت سے ذوق ہے فرمایا تمہارے برابر میں جو نوجوان ہے اس کو کو پیروں کی طرف چلا جائے میرے کافی عزت فرما چلے جائیں اب اب یہ اگر نوجوان سمجھدار ہوگا تو حضرت پر فدا ہو جائے گا کہ حضرت اتنے بڑے اللہ والے ہو کر اتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں تاکہ ہم برباد ہونے سے بچ جائیں کہ بھائی اتنا بڑا اللہ والا جب اتنی احتیاط کرتا ہے تو مجھے کتنی احتیاط کرنی چاہیے آپ دیکھیں نا کہ اتنا بڑا اللہ والا جب اتنی احتیاط کرتا ہے تو میں تو اللہ والے کا غلام بھی کیا غلام مجھے کتنی احتیاط کرنی چاہیے ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو آٹھ نو برس کے بچوں سے احتیاط نہیں کرتی بارہ بارہ برس کے بچے ہیں داڑھی نہیں ہے اس کے بھی بچہ ہے شریعت کے احکامات کیا ہیں اپنی عقل کیا لڑا رہی ہیں اب جب اللہ والے کی ایسی بات سنتے ہیں دیکھیں حضرت مزاج جان جانان رینک لال ہے کتنے نازک مزاج تھے مرزا جان جانان رحمت لالے کی بات یاد دلائیے گا پہلے اس کو ایک طرف صاف کر دینا جس کا بچی نے فوٹو جس کا کھینچا تھا اس نے مجھے تو یوٹیوب کا بھی زیادہ نہیں معلوم اتنا پتہ چلتا ہے تو ساتھیوں سے توبہ کا خط لکھتے ہیں یا کسی اور سے سن لیا کہ گندی سے گندی جگہ یہی ہے تو اس بچاری نیک خاندان کی بچی کی تصویر اس نے دھوکے سے یا یہ دھوکہ دے کے میں ڈیلیٹ کر دوں گی وہ یو ٹیوب ڈال دی اور لکھ دیا کہ اس بچی کو یہ پسند ہے یہ پسند ہے اور پھر بتانے والے نے بتایا کہ اس بچی کے نام پر جو الفاظات برے لکھے گئے تمہاری آنکھیں ایسی اور وہ تو میں نے تو سنا بھی نہیں الحمد حضرت منع فرماتے ہیں کہ تمہارا بھی نفس ہے کسی کی تفصیل بھی مت سنا کرو لیکن جب یہ جملہ سن لیا کہ اس کے چہرے کے نام پر گندے گندے کئی جملے لکھ کر آئے بھائی ہم کو مت بتاؤ ہمارے ساتھ بھی نفس ہے الحمدللہ آج دن تک اپنے کمپیوٹر میں نیٹ نہیں دلوایا ہے حالانکہ حضرت یہ مجلس سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ جب نہیں آ رہے تو مجلس سن لیں لیکن آج کوئی کیوں بھائی تمہارے ساتھ تو اور ساتھی بھی ہر وقت رہتے ہیں اور رہتے ہیں لیکن مجھے اپنے نف سے بھروسہ نہیں ہے جب نفس بدماشی کرتا ہے تو راستے خود ہی بن جاتے ہیں تنہائی کون سی بڑی بات ہے جب بدماشی پر انسان آ جائے تو, تو دوستوں ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی تصویر کھینچنا فرض واجب ہے کوئی سارے کام دین کے ہو گئے فرائضات پورے ہو گئے واجبات پورے ہو گئے سنت موقع پوری ہو گئی ماں باپ کے بیوی کے بچوں کے ہر حقوق پورے ہو گئے ایک یہی تصویر کھینچنا باقی تھا جس کو کھینچ لو داڑی والے ہیں چکنا کھلا ہوا ہے نمازی ہی ہیں کھٹ کٹ کھٹ کٹ کھٹ کھٹ کٹ، کٹ،, کٹ،, کٹ کٹ دوسرا سمجھے گا کہ مولانا صاحب کٹ کٹ کر رہے ہیں یہ پہاڑ کا فوٹو نہیں لے رہے ہیں وہ ساتھ میں لڑکی کا لے رہے ہیں اس کا مطلب لڑکی کا فوٹو لینا صحیح آج کل تو ذرا ایک بہانا چاہیے ہر بات بس داڑھی والے داڑھی والے چاہے داڑھی والا سگنل توڑ دے چاہے داڑی والا رانگ سائڈ پر آ جائے چاہے داڑھی والا جو بھی کر لے وہ اسی کی نقل کرنی ہم داڑھی والوں پر امام تھوڑی لائیں ہم تو امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام لائیں ہم یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے ہیں پردے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں جلا دیتے ہیں اسے مدینہ شریف سے کل فون آئے خاتون کا کہ میں نے فرائی پین لے کے گھر آئی وہ بھاگ سے واگ سے ہم نے پھینک دیے جب دیکھا تو تلوے پر نیچے تصویر لگی لی ہے میں نے کہا ہم مارکر لگا دیں تو اب مارکر آگ سے تو پگھل جاتا ہے تو میں نے کہا ہم نے وہ کر لیا بھئی رنگ کر دو اس پر تو رنگ بھی پگل جائے گا گرمی سے اس سے آگ سے اچھا پھر آپ ایسا کریں فورج ڈالیں اسے کہ وہ بھی کوشش کیے ظالموں نے ایسی تصویر لگائی ہے کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہی تصویر یہ میں یہاں سے نکلا جب کی بات ہے میں نے کہا حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا کہ تصویر تو چھپی ہوئی ہے اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بہرحال ابھی باتیں ہو رہی تھی پھر فون آ گیا ارے میں نے کہا آپ ایسا کریں اس کو فرائی پان کو آپ ایک ڈیڑھ گھنٹہ رکھیں چولہے پر وہ کالا ہو جائے گا تصویر چھپ جائے گی آپ مجھے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد گھر فون کریں رات کو بارہ بجے فون آیا کہ ہم نے ڈیڑھ گھنٹہ اس کو ہاتھ پر رکھا لیکن تصویر نہیں رکھی ہر طرف تصویر تصویر عورتوں کو اڑیا کر کے رکھو بے حیائی پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بھاگیں با, وہاں سے تصویر دیکھ کر بچوں کے شوقس پر موزوں پر تصویر جوتوں پر تصویر ارے صاحب تصویر کے بغیر ملتے نہیں ہیں کوئی چیزیں حضرت والا کے پاس آئے دن لوگ معصوم بچے دس دن کے بچے ایک مہینے کے بچوں کو دم کرانے لاتے ہیں ہر چیز تصویر کے بغیر ابھی ایک کل بچے کو دیکھا وہ بلینکٹ تھا وہ اس میں تصویریں تھیں لیکن اس پر بہترین اس کی والدہ نے ڈیزائن بنا دیے تھے آنکھوں پر اور ناد پر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں سب پر بہترین ڈیزائن بنی ہوئی تھی اور سب تصویر چھپ گئی کام کا کام بن گیا ابھی شام میں پیغام آیا مدینہ شریف سے کہ اس کے شوہر کا کہ میرے دل میں خیال آیا میں باہر گیا وہاں پر ایک بڑا پتھر رکھا تھا فرا پان کو میں نے رگڑا رگڑا رگڑا تصویر ختم ہو گئی یہ جب تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود راستے اتاح فرماتے ہیں تو یہ بات میں یہاں کی تصویر کھینچنے کے بعد میں ایک جگہ جمعرات کو بتا رہا تھا کہ بھائی اس طرح تصویر کو بنائے اور اس طرح, اس طرح اس طرح ہوا تھا تو سامنے دیکھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ادھر ادھر بات کر رہے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تھے خیریت کا وہ ایک آدمی تمہاری مووی بنا رہا تھا میں نے کہا اِن للہ ہے وہ اناجیوں ارے کیا مسئلہ ہے بھائی تم لوگوں کا ابھی بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو شوق نہیں ہے ہمارے اثر فرماتے حرام ہے ابھی بتا رہا ہوں ابھی کھینچ رہے ہیں پچھلے دنوں بھی یہاں یہی معاملہ ہوا تھا جب موبائل کھولا اس میں گندی چیزیں بھری ہوئی تھی کیا اش کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ والوں کے پاس ہم آتے ہیں اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ توبہ کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تو میں عرض کرنا تھا کہ اللہ والے ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب العظم عارف بل عزت مولانا شاک محمد اختر صاحب دحمد برقاظم کو اللہ تعالیٰ کروڑوں جانے اطاح فرمائیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اطاح فرمائیں چند ہفتہ پہلے ایک خاتون اتوار کو صبح کی مجلس میں آئیں ان کے گھر کے افراد نے بتایا دین سے کوئی مناسبت نہیں کیوں کہ پڑھایا نہیں جاتا سیکھنے کا میں فکر نہیں ہوتی دنیا نظر میں ہار ہے دین نوز بلّہ نظر میں ہار ہے کانٹا یہی اگر بہار ہے آگ لگے ایسے بہار میں جو اپنی پسند کی آ جائے تو ہم اللہ والے ہیں اب وہ اس کو اپنا لیں گے جہاں مجاہدہ آئے تکلیف آئے وہاں ہم رونے لگتے ہیں کہ ارے صاحب شریعت نے یہ بھی منع کر دیا شریعت نے اجازت کتنی چیزوں کی دی ہے منع کتنی چیزوں کی کی ہے اجازت کو انشاءاللہ شاء تعالیٰ کوئی گن ہی نہیں سکتا انشاءاللہ شاء تعالیٰ گن ہی نہیں سکتا کوئی سانس کو کوئی گن سکتا کبھی اللہ نے فرمایا کہ دن میں پندرہ منٹ سانس مت لے آ تو ہمارے پاس آکسیجن کی نوزویلا کمی ہو رہی ہے پندرہ منٹ تو دھڑ کی بات ہے ہوا کھل جائے گی بس جہاں گناہ چھوڑنے کی بات آئی جہاں غیر شرعی تقریبات میں شرکت کا منع آیا جہاں نام احرم سے احتیاط بھی ارے صاحب اتنی سختی نہیں ہے ازر بنوا اتنی نرمی بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہے کہ اٹھا کے امینڈمنٹ ڈال دی دس دن کے بعد یہ بجٹ آیا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا پتا چلا پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی جو نبی صلی اللہ تعالی نے دین دے دیا اعلان فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا بس کوئی فرض واجب سنت موقتہ کے اندر کوئی چیز کمی نہیں ہو سکتی ڈاکٹر تو کہہ سکتا ہے آئے دن ٹیلیفون آکر رہتے ہیں حضرت والا کے پاس کہ لندن سے پون آتا ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے اتنے لاکھ خرچہ ہو گئے ڈاکٹروں کو پتا نہیں چل رہا کون سی بیماری ہے پورے دنیا میں کوئی سا مسئلہ آ جائے کوئی مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کا جواب نہیں ہے مہینہ لگا لیں گے دو مہینہ لگا لیں گے مشوروں میں یہ جواب آخر میں نہیں ملے گا کہ شریعت میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے اب ہم خود معلوم نہیں کرتے حضرت اللہ والے کیسے ہوتے ہیں سنیں آپ ذرا حضرت مرزا جان جانان رحمت اللہ علیہ اتنے نازک مزاج ایک بہت بڑے رئیس مالدار نواب آئے ملنے کہ حضرت پانی پینا ہے فرمایا وہ رکھا ہے مٹ, مٹ کا پانی پی لو اس نواب نے پانی پیا اور جو پیالہ تھا ٹیڑا رکھ دیا حضرت کے سر میں درد ہو گیا مرزا جان جانان رحمت اللہ علیہ خاموش رہے کہ آپ کے پاس حضرت کوئی خاتم نہیں ہے تو آپ اگر فرمائے تو میں خاتم بھیج دوں کا بہت برداشت کیا برداشت نہیں ہو رہا آپ کا تو یہ حال ہے کہ آپ سے پہلا سیدھا نہیں رکھا جاتا آپ کا خاتم تو اور الٹا کر دے گا چھو چھوڑو خاتم وادم کو رضائی کا دھاگا ٹیڑا سر میں درد چارپائی ٹیڑی سر میں درد کسی کام سے گھر سے باہر دشیف لے گئے دوسروں کے عیب دیکھنا طنز کرنا اور دوسروں کے گناہوں کو دیکھنا جائز نہیں اچانک نظر پڑ گئی کسی گناہ پر سر میں درد کام نہیں کیا گھر آ کر لیٹ گئے نیند آ گئی اٹھے बेतुल بیت الخلا گئے واش निकल रहा سے نکل رہا تھا فوراً بیت الخلاء کہہ دیا چند دن پہلے حضرت والا دامد پرکاست ان سے میں نے ارسٹ کیا کہ حضرت میں استنجا کر کے ابھی آتا ہوں پر میں ہاں ٹھیک ہے جاؤں میں گیا تو بیت الخلاء میں میر صاحب تھے میں واپس آیا حضرت والا کے پاس کہ حضرت وہ حضرت میں نے کہا حضرت میر صاحب ٹوائلٹ میں ہے اس لیے میں واش روم میں اس لیے میں آ گیا کیا تو اچانک میرے منہ سے نکلا کہ حضرت والا میر صاحب بیت الکلام میں اس لیے آ گیا واپس انگریزی بولنے کا بڑا شوق ہے واشرو <laughs> <laughs> انگریزی بولنے کا بڑا شوق ہے ہم منع نہیں کرتے آپ کو کسی کام سے انگریزی سیکھنا ہے پڑھنا ہے منع نہیں کرتے لیکن ان کی نقل مت کرو اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بولنے کی کیا ضرورت فرمپ اپنے اولاد کو انگریزی سکھا دیں سکھاؤں لیکن اردو سے محروم مت کرو کیونکہ ہمارے دین کا زیادہ تر مال اردو میں ہے یہ حضرت والا ساؤتھ افریقہ امریکہ یہاں برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ میں یہ بہت حضرت بیان فرماتے ہیں کہ بھائی اردو سکھاؤ تاکہ دین کی چاشنی ملے مجھ سے فرمایا بڑا شوق ہے انگریزی بولنے کا یعنی کہ حضرت معاف فرما دیجیے حضرت خاموش پسینے چھوٹ گئے میں نے کہا حضرت معاف فرما دیجیے خاموش میں نے کہا حضرت محرم اللہ کے لیے معاف فرما دیجیے ہنسنے لگے سب معاف ایک ساتھ سے کہیں سے پیغام بھیجا معافی کا تو میں نے حضرت والا کا جواب لکھا سب معاف سب کی معاف آئندہ آئندہ کی ابھی سے معاف تو انہوں نے بتایا کہ میں پڑھ کر ہنسنے لگا میرا دل بہت خوش ہوا کبھی ایسا جملہ نہیں سنا تھا تو بات برابر میں جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا مسلمان نہیں تھا اس نے کہا کیوں ہنس رہے تو کہا یہ پیغام آیا ہے کہا کیا پیغام ہے سب معاف سب کی معاف آئندہ کی ابھی سے معاف کہا مجھے لکھاؤ میں نے زندگی میں کبھی ایسا جملہ نہیں سنا تو حضرت مرزا جان جانان رینتلا بیت الخلا گئے پیشاب کیا اس میں خون آ گیا حضرت فرماتے ہاں دوسروں کا گناہ کی پر نظر پڑ گئی اور پیشاب میں خون آ گیا دوستوں ہم رات دن اتنے گناہ کرتے ہیں ہمارے سر میں درد بھی نہیں ہوتا ہم لوگ زبان پر تو بڑا ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو گھر میں لاگو نہیں کرتے گھر میں شرعی پردے کی فکر نہیں ہوتی ہمارے نظروں کے سامنے دیور بھاوی سے مزاح کر رہا ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں رشتہ کرا دیتے ہیں کہ ہمیں نیک بیوی سے چاہیے بچے کے لیے رشتہ ہو گیا دسویں دن کہہ رہے ہیں دیور کی تجھے خدمت کرنی پڑے گی وہ بات ہوئی تھی یہ کب بات وات کچھ نہیں بس ہمارے گھر کے سسٹم پر چلنا پڑے گا یہاں تک کہ دس دن میں طلاق کی دھمکی دی ہے کہ کچھ بھی ہو بس یہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ دیور کے ساتھ تنہائی میں بھی بیٹھنا پڑے گا فلم بھی دیکھو گی دی ساتھ میں یہاں تک کہ ایک ظالم نے شادی کی رات کو بیوی کا برقع فرما دیں جلا دیا اور بال کاٹ ڈالے ظالم نے کیا آپ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امبر پر رحمتیں پڑسیں گی ممبر پر بیٹھنا آسان ہے میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں بیان کرنا آسان ہے لیکن اب فرمایا امام عادل اللہ تعالی. تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ امام عادل عرش کے سائے میں کھڑا رہے گا اس دن جب کھوپڑی گرمی سے پھٹ رہی ہوگی مغذ ناشتے نکل رہا ہوگا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اسی عرش کا سیاتا فرمائیں گے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ امام عادل کتنے اب تک آپ گن لو حضور صلی اللہ تعالیم کے تشریف لانے کے بعد امام عادل کتنے گئے ہیں حدیث کے بعد انگلیوں پر گن سکتے ہیں ہم تو زیادہ سے زیادہ چار گن سکیں گے علماء اور مفتی صاحبان چلو پچاس گن لیں گے لیکن ایک حدیث پاک میں اتنا بڑا انعام فرمایا کہ ہر شخص امام عادل ہو سکتا ہے ایک صاحب سے کسی غلط آدمی کے ساتھ سے بوڑھے چند ہفتے سے آنا شروع ہو گیا ایسا روتے ہیں جب ملتے ہیں کہ آ میری باقی زندگی واپس کیسے آئے گی کی؟ اس دن جہاں آ کر رونے لگے کہ میں نے ٹی وی جا کر گھر میں نکالنے کی کوشش کی لیکن میرے بیٹے میری بیٹیاں میری بیوی بی میرے مخالف ہو گئی اب کیا کر سکتا ہے آدمی شروع سے محل تو دیا نہیں بھائی ہمارے حضرت فرماتے ہیں مایوس نہ ہو ہمارے حضرت فرماتے ہیں مایوس نہ ہو آپ ٹی وی کی جگہ پر نہ بیٹھو آپ ٹی وی کی جگہ پر کھانا نہ کھاؤں آپ کہا کہ میں اسی پر عمل کر رہا ہوں اور اکیلا گھر میں رہتا ہوں ہر وقت ٹی وی چلتا رہتا ہے میں تو تنہائی کا شکار ہو گیا اکیلا رہ گیا ہوں بھائی ہمارے پہرے کی بات سن لو آپ اکیلے ہیں ہی نہیں وہاں کو میں کن کنتم جہاں بھی اللہ تعالی تیرے ساتھ ہے آپ اکیلے کہاں آپ آئیں نا خانقاہ میں آئیں نیک دوستیوں سے تعلق رکھیں آنا جانا رکھیں کیسے تنہائی ہوگی ان اللہ تعالی کہتے ہیں جب فلمیں نہیں دیکھیں گے تو ٹائم کیسا پاس ہوگا حضرت فرماتے ہیں ارے تجھے اللہ کے نام میں اتنا مزہ نہیں ملتا اگر تو تقویٰ میں اور آپ تقویٰ اختیار کر لیں فرمایا کہ تمہیں وقت کی کمی محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ کے نام جس رب نے انگوروں میں رس بھر دیا انار میں رس بھر دیا گنے میں رس بھر دیا چینی کے اندر رس بھر دیا اس کے نام میں مٹھاس نہیں ہوگی اس کی ذات کے اندر مٹھاس نہیں ہوگی ساری دنیا کی فیکٹریاں شوگر کی مٹھائیوں کی ہر چیز تیل ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے لیکن نام کس طرح لیں ویسے لیں منع نہیں لیکن گناہ نہ کر کے نام لیں تو پھر کیا مزہ ہے کیا عزر نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لے رہے حضرت فرمایا ارے پاگل ملا علی کاری راتے الدا کلوا کے ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پہنچ گیا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کم ہے کہ دروازے پر پہنچ گیا حضرت حاجی صاحب علیہ سے کسی نے کہا حضرت مزہ نہیں آتا ذکر میں ملتوی کر دوں فرمایا ارے میاں اتنے بڑے رات کا نام لیتا ہے کیا یہ نعمت کم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے امام عادل حضرت نے فرمایا ہر شخص ہو سکتا ہے فیکٹری کا مالک امام عادل ہو سکتا ہے میں ان فیکٹری مالک کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے فیکٹری کے اندر کاری صاحب کو رکھا ہے اور کتنے لوگوں کو قرآن پاک بڑھا رہے ہیں آج ان کی فیکٹری مدرسہ بنی ہوئی ہے پڑوس کے اور دوسرے لوگ بھی اپنے بچوں کو داخل کرا رہے ہیں وہاں امام عادل بن کے ان کی نمازوں کا خیال رکھیں کیسی ع عجیب بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نا فرمانی ہو رہی ہے خاموش بیٹھے ہیں کبھی یہ بھی نہیں ہوتا کہ دوسرے نصیحت مانگے تو پانچ پانچ گھنٹے نصیحت کریں گے اور اپنے گھر والوں کو پچ پچاس منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو بٹھا کر سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے آج میں بھائی کوئی کھانے کی چیز لایا ہوں بیٹھ کے مل کر کھائیں گے کھاتے کھاتے حدیث پاک سنا لی صرف اتنا کہہ دیا کہ چلو بھائی پانچ منٹ کی خاموشی سب اللہ تعالی کے مل کر احسانات یاد کرتے ہیں لو بھائی پانچ منٹ میں اللہ تعالی کے احسانات یاد نہیں کر سکتے یاد کر رہے ہیں اب جب محسن کا تذکرہ بار بار ہوگا اللہ آپ کا یہ احسان اللہ آپ نے ایمان دیا جانور نہیں بنایا اللہ آپ نے آنکھیں دی یہ وہ بار بار بار بار بتاؤ اللہ تعالی سے محبت نہیں ہوگی جب اللہ تعالی سے محبت ہوگی محسن کو ناراض کرتے ہوئے ہمت ہوگی فرمایا کہ امام عادل فیکٹری کا مالک بھی بن سکتا ہے نمازوں کی فکر کرے ظلم نہ کرے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے پھر وہاں کے جنرل مینیجر ہیں سپروائزر ہیں وہ بھی امام عادل بن سکتے ہیں ڈائریکٹر ہے جی ایم اے میں امام عادل بن سکتا ہے دکان کا مالک ہے صرف دو اسٹاف رکھے ہوئے ہیں ان کا امام عادل بن جائے گھر پر آئے وہاں امام عادل بن جائے کہ گھر پر اللہ تعالی کے قانون نافذ کرے کسی نے کہا عزت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو پتو فکیر ہوں میں نام معدل کا کیسے ثواب لے سکتا ہوں ہنس کر فرمایا جسم کی طرح فرمایا چھ فٹ کی بادشاہ تو تمہارے پاس ہے آنکھ پر عدل نافذ کر دو آنکھ جو ہے زنا نہ کرے نہ میرا بہ بیٹیوں کو نہ دیکھیں عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں کان پر فرمایا کہ عدل نافذ کر دو گانا نہ سنے ریبت نہ سنے بہت تفصیل ہے زبان پر عدل نافذ کر دو جھوٹ نہ بولے ریبت نہ کرے تنظ نہ کرے مزاق نہ اڑائے نہ زبان نہ کرے یا دوسروں کو اللہ آپ نے اتنا دیا اور ہمارے کو آپ نے دیا نہیں ہماری سہلیوں کے پاس اتنا زیور ہے آپ نے ہمیں کوئی زیور ہی نہیں دیا ایمان تو دیا ہے ایمان سے بڑھ کر کیا ہے اللہ والوں کے پاس ہم آتے ہیں فرماتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں مجاہدات اختیار کرتے نہیں ہیں پھر پوں پو روتے رہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ ہم خود زہر کھاتے ہیں تو فائدہ کہاں سے ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسلام اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں مرزا جان جانان رحمت اللہ کی بات بتا صرف ایک بات اور بتانی تھی اللہ تعالیٰ حضرت کے صدقے یاد دلا رہے ہیں چار دن پہلے یا تین دن پہلے جمعرات کو رات کو میرے پاس فون آیا دیر سے کہ فیروز بھائی جلدی آؤ خرید کیا ہوا کہ بس جلدی آؤ تم یہاں پر میں جلدی جلدی یہاں پہنچا تو کہا حضرت والا کے پاس تمہیں آنا ہے تم جلدی آؤ میں جلدی جلدی یہاں پہنچا تو لائٹ بند حضرت والا کروٹ لیے ہوئے تھے میں اندر کمرے میں چلا گیا حضرت کی خادم سے پوچھا خیریت آپ نے بلایا کا پہلی دفعہ حضرت والا نے اس طرح فرمایا کہ ہم نے حضرت والا سے پوچھا طبیعت آپ کی ٹھیک ہے تو حضرت نے فرمایا پہلی دفعہ فرمایا کہ طبیعت خراب ہے تو ہم سب گھبرا گئے جلدی تمہیں فون کیا پھر حضرت والا سے ہم نے پوچھا آپ کو کوئی تشویش ہے فرمایا ہاں تشویش ہے دو رات دو دن سے عزرت والا سوئے نہیں ایک کو دو رات دو دن سے عزرت والا سوئے نہیں حضرت آپ کو کوئی تشویش ہے فرمایا ہاں تشویش ہے اس کو بلاؤ جس سے مجھے سکون ملے حضرت کیا تشویش ہے جو آپ کو دو رات دو دن سے نیند نہیں آئی فرمایا کہ وہ ایک آدمی آیا تھا نا اس نے اگر دعا کرائی تھی کہ دعا کر دے میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بیٹی واپس پہنچی نہیں پہنچی کیسا حالات آ گئے ہیں بیٹی کو احتیاط نہیں کراتے ہیں اور بس حضرت والا رو رہے اور دوسروں کے لیے دو دو رات دو دو اب وہ کسی کو پتا ہی نہیں کس نے دعا کرائی تھی کہ کیا ہوا تھا پھر حضرت والا کو ایک دوسری بات بتائی حضرت ایک اور واقعہ ایسا ہوا تھا تو اس کا بہانا بنا کر کا حضرت وہ بٹیا تو آگئی واپس اور آپ بالکل بے فکر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے حضرت والا دامت برکا تم بس دو دن دو رات کے بعد نیند آئی حضرت والا دامت برکا تم کو ہمارے حضرت والا دامت برکا تم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے بیٹیاں کو ان کو پردے کا بھی سکھاؤ بیانات میں لاؤ ساتھ میں یہ بھی سکھاؤ حضرت والا دامت برکا آج کیا فیشن چلا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ پردہ دل کا ہے آج کیا فیشن چلا ہے کہ پردہ دل کا ہے فرمایا دل میں اگر پردہ ہوتا نا تو زہر میں بھی پردہ ہوتا مرد بھی ساتھ دیتے ہیں اس جملے کے اندر کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے کیا حضرت والا دامت برکا, تم کا انیس سو ستاسی کا ہم نے بیان سنا دو دن مسلسل بیان سنا کیا عجیب عجیب الفاظ نصیحت فرمائی اور یہ کہنے والوں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا سنو جن کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ قسم رہتا ہو جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ قسم رہتا ہو جن گھروں میں وہی الہی آتی ہو جن گھروں میں فرشتوں کا سردار السلام آتا ہو جن گھروں میں ازواج متہرات پاکیزہ بیویاں ہیں قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے میں مفہوم عرض کرتا ہوں اے نبی کی بیویو اے نبی کی بیوی اگر صحابہ رضوان مجمع سے کوئی ضرورت سے کام ہو کوئی مجبوری سے کوئی کام ہو پردے کے پیچھے سے بات کرو فرمایا کیا تم بات کرتے ہو کہ چہرے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان گھروں کے اندر وہی نازل فرما رہے ہیں فرمایا جب وہی آتی تھی تو سردی میں حضور صلی اللہ تم پسینے آ جاتے تھے اونٹنی مبارک پر حضور صلی اللہ تعالیم تشریف فرما ہوتے تھے تو اونٹنی بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی آج گناہوں کی نوسط کی وجہ سے میڈیا کی غلامی کی وجہ سے عورتوں کو بے پردہ گھما رہے ہیں فرمے آ ظالم سوچ تو صحیح کہ جس گھر میں وہی آ رہی ہے اب فرشتوں کا سردار حضرت علیہ اسلام بڑی طاقت والے ہیں اور امین ہیں اور وہ وہی لے کر آ رہے ہیں اور اللہ تعالی اعلان فرما رہے ہیں اے نبی کی بیویوں وہ بیبیاں جن پر ازواج متحراد پر نکاح حرام ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے لیے قرآن پاک اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم رضوان اللہ تعالیٰ ان سے راضی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی فرمایا تم مردوں کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑ کرو اے میری ماں بہن, بہن بہو بیٹیاں بیٹھیوں کیا تم ازواج متحرات سے بڑ کرو اے نبی کی بی بیویوں اگر صحابہ اسلام اللہ علیہ مجمعین سے کوئی ضروری کام پیش آ جاوے میں خوب عرض کرتا ہوں پردے کے پیچھے سے بات کرو حضور صلی اللہ تعالیٰ یہ نہیں بھرمایا کہ بڑی چادر لے لینا چہرہ چھپانے کی کیا پردے کے پیچھے سے بات کرو کیا مطلب اور ایک جگہ آ رہا ہے کہ آواز کو بھی بھاری کر کے بات کرو حضرت فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ آواز کو بھی بھاری کر کے بات کرو کیونکہ لچک ہے ان کی آواز میں حضور صلی اللہ اپنے تشریف لے جا رہے ہیں کوئی اشار پڑھ رہے ہیں فرمایا ان کو روک دو ان کی آواز بہت اچھی ہے ہمارے ساتھ آپگی نے بھی ہیں مفہ مرض کرتا ہوں اور آج ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں ویڈیو پر اور موبائل کے اندر اور دوسرے مرد جو آتے ہیں ناچ چلی پڑھتے ہیں آ کمپیوٹر پر اور موبائل پر اور ٹی وی پر وہ دیکھتی ہیں مردوں کو بھی دیکھ رہی ہیں میک اپ کر کے آ رہے ہیں موسیقی کے ساتھ نعت آ رہی ہے خط لکھ کر پوچھتی ہیں کہ فلاں فلاں جو ہے وہ ٹی وی پر آتا ہے اور اس کی ناد شریف ہم سنیں یا نہ سنیں یہ موسیقی کے کی لیے کیا حکم ہے یہ تو موسیقی نہیں ہے کہتے ہیں ایکو ہے جاؤ معلوم کرو سب جگہ سے آرام کا بدوا ملے گا حضرت والا دعوت بڑکا تم کی نعت پسند نہیں حضرت والا کے پسند نہیں وہ آرہے ہیں ٹی وی پر سامنے اور نوجوان ہیں آنکھوں کا جنا ہو رہا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کروڑوں جان عطا پر میں حضرت والا دامت برکات کو کہ اس مضمون کی طرف حضرت کتنا بیان فرماتے ہیں سارا حرام عشق کیا برقے سے ہوتا ہے چہرے سے تو ہوتا ہے یا جتنے اشار بدماش لکھتے ہیں مجاز کے حرام اشار جو لکھتے ہیں کس چیز کے برقے کے لکھتے ہیں یا آنکھوں کے ہوٹوں کے ناک کے بو کے لکھتے ہیں سور ی یوسف کی تفسیر حضرت نے فرمایا کہ تیرے حسن کا شکریہ کیا ہے تیرے حسن کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نا فرمانی میں نہ دیکھے یہ فسانا وغیرہ بدماشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں اتنا فرمائی زندگی یہ فرمایا نبی کی بیویوں کو تو حکم ہو رہا ہے اور تم دیور کے ساتھ بیٹھی ہو تم بہنوئی کے ساتھ باتیں کر رہی ہو مارکیٹوں میں گھوم رہی ہو اور اس سے بات اس سے بات دکاندار کے پاس گئے لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں وہاں پر اس نے حضرت فرماتے ہیں کہ فینٹا کھول کر دے دیا سمجھ رہے ہیں آنکھ نہیں بند کرنا تو فینٹا پی رہی ہیں وہاں پر حضرت نے فرمایا اس کی فیکٹری لگی ہے فینٹا کی کیا تیرے ایک بل سے فینٹا کی بوتل نکالے گا یہ وہاں بیٹھتے ہی اپنے سسرال کی بات میکیے کی بات لمبی لمبی چھوڑنا دکاندار صاحب آپ کو پتا ہے میرے جو پردادا تھے نا ان کے پاس اتنا بڑا استبل تھا اس میں گھوڑا جب چلتا تھا پیدا ہونے کے بعد تو دوسرے کونے پر پہنچ کے بوڑا ہو کے مر جاتا تھا دکاندار کہتا واہ بیوی اتنا بڑا استبل ہمارے پردا کے پاس ایک بھانس تھا جب گاؤں والے آ کر کہتے تھے بارش نہیں ہو رہی تو وہ بھانس کو بادلوں میں لہراتے تھے بارش آ جاتی تھی محترمہ کہتی ہیں چل جھوٹا اتنا بڑا بانس کا رکھتے تھے کہا آپ کے پرداتا کے استبل میں کون سا مسئلہ ہے اس کے اندر ارے بھائی اظہر فرماتے ہیں کہ محرم کے ساتھ جاؤ اگر کوئی شرعی عذر ہے کوئی ایسی مجبوری ہو گئی تنا پھر بھی نہ جاؤں جو چیز مجبوری کی لینی ہے ضروری اظہر فرماتے ضروری کا مطلب کیا ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر پیدا ہو تو وہ اپنے شرعی پردے کے ساتھ گئے دو بہن یا کوئی گئی وہ کوئی ایسی چیز جو مشکل ہو گئی کوئی ایسی ورنہ اپنے پہلے پہلے تو شوہر کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے اصل میں ہمارے شوہر کو نا وہ میچنگ کا پتہ نہیں چلتا وہ کلر بلائنڈ ہے وہ اصل میں ہماری شور کو جو ہے نا موتی جی کو پتہ ہی نہیں چلتا جیب میں دو ہزار روپئے مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں دس ہزار کی پرچیزنگ کر لی بڑے بڑے آج کل شاپنگ والے کوئی مال وال بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر ضرورت کی چیز ہے چاہے شور سے بھی کیوں نہ ہو وہاں گئے ڈیجیلین دس لے کر آ گئے پچیس یہ بھی لو وہ بھی لو اور پھر خاتون محترمہ گئی اور دوسری کو دیکھ رہی ارے یہ ڈیکوریشن پیس پانچ ہزار کا لے رہی ہے آج تک تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا پانچ ہزار کا پیس چلو اپن بھی لیتے ہیں شور کو گنجا کر دیا بےچارے کو یہ بھی یہ بھی یہ بھی نہ شکری اللہ تعالی فرماتے ل ان شکر تم لذیذ لا ان کفر ان نہ آزادی شدید شکر کرو گے تو اور دوں گا نہ شکری کرو گے تو میرا آزاد بھی سخت ہے شور تو فون کر رہی ہیں کہ آپ کہاں ہیں کا کہ صدر میں ہوں کہ وہاں سے ساڑی لے آنا کا اچھا ٹھیک ہے پھر فون آیا کہ آپ اندھیرے خریدوتے نہیں کہ خرید لیے کہ اچھا وہاں سے کباب بھی لیتے آنا پھر بار بار فون آ رہی ہے کہ وہاں سے یہ بھی چیز لے آنا پرفیوم بھی لے آنا وہ ابا کے گھر پر جو ہے یہ پہنچا دینا اماں کو چائے پلا دینا اور پھر کباب بھی لے آنا اور سنے سنے سنے شور تنگ آ گیا کہ آپ کیا کریں گے کہا میں کباب بھی لوں گا ساڑی بھی لوں گا آپ کے ابا کو زہر پھیلاؤں گا اور پھر وہ جو کچھ بول رہا تھا اس کے بعد جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دوں گا کہ سنیے سنیے مشرق آنا نہیں بولیے گا فرمائش کے ختم تھوڑی ہوتی ہے تمہارے پیارے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اب کہ نبی کی اسواج متعراد بیویوں کو یہ حکم ہو رہا ہے پر اور آگے چلو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں وہاں پر اور وہی کا زمانہ ہے حضرت امر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں اور نابینا صحابی بھوڑا ہم سوچیں تو صحیح ہمارے پیارے شیخ ہمارے لیے کتنا روتے ہیں وہ بیٹی جس کے باپ کو حضرت جانتے ہی نہیں ہے اور صرف دعا کرائیے حضرت والا کو دو رات دو دن نیند نہیں آئی تو میرے آپ کے لیے اللہ والا حضرت والا کتنی دعائیں کرتے ہوں گے ایک صاف بات لکھی ہوئی ہے کہ ٹی وی کیوں حرام ہے ایک بالکل صاف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ مرد عورت کو دیکھ رہا ہے عورت مردوں کو دیکھ رہی ہے جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ باتیں نہیں پوچھتا شیخ کرنا کیا یہ بتائیے اب شیخ یہ بتاؤ ویڈیو گیم جائز ہے یہاں سے جواب جاتا ہے کہ آپ کو بننا کیا پہلے یہ فیصلہ کریں وہاں سے جواب آتا ہے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے تو آپ بتاؤ کبھی اللہ والے سے آپ ملنے کے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے وہ ایسے دانت پیس کر اسکور کر رہا ہے, ہے. مڑ سال ایک منٹ پہلے اسی ہزار پر اسکور پہنچائے بٹ ایک لاکھ پر ہو جائے میرا ٹارگیٹ آ جائے پھر بات کرتے ہیں آپ سے ایسا ہوتا ہے کبھی کیا پوچھنے کی ضرورت ہے بھائی آپ خود سوچو جب اللہ والا بننا ہے تو یہ چیزیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آج, آج تو بس وہ بیٹھے ہیں جہاں بھی موبائل پر ابا بیٹھے ہیں اما بیٹھی ہیں ان سے بات کرنے کی فرصت نہیں گیم میں لگے ہوئے وہاں کیا ادب کیا معاملہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے ہم دن بدن دور ہو رہے ہیں ہمیں حضرت جافر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے قلعے پر حملہ کیا ہوا ہے دشمن آتے ہیں دشمن آتا ہے حضرت جافر تیار رضی اللہ تعالیٰ گردن اڑاتے ہیں اور گھوڑا ٹانگوں سے لاش کو پیچھے کرتا ہے حضرت فرماتے آ جانور کو اپنے دوست اور دشمن کی تمیز ہے آج ہم کلمہ پڑھنے والوں کو معلوم نہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے ان کی چالاک میں آ رہے ہیں بیٹی کہہ رہی ہے کہ ابا موبائل دلا تو آپ پر مجھ کو بھروسہ نہیں ہے کیا کہو آپ پر بھروسہ ہے اپنے پر بھروسہ نہیں ہے جب اپنے پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیا بھروسہ کچھ نہیں نفس سے ہمارا کہ زائد فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگوا رہنا ایسے ایسے حالات کیسے اپنی بیان میں بتا سکتا ہے کہ شادی شدہ بی بی برباد ہو گئی موبائل کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا وہ کتنی باتیں آدمی بتائے گا جس کو عمل کرنا ہے وہ اپنے شیر کی بات مانے گا ان چیزوں سے بچے گا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے ہماری مائیں وہاں موجود ہیں بوڑھا صحابی عزرت عبداللہ ابن امتوم رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح ٹی وی کے بارے میں دلائل مانگنے والوں ایک یہی دلیل کافی کہ حضور صلی اللہ تسم اعلان فرمات اہ تجیبہ من اے بی بیو پردہ کر لو ہماری مائع عرض کرتی ہیں علیہ ساما لا یب ولا یا اے محبوب صلی اللہ تسم یہ نابینا ہے یہ ہمیں دیکھتے نہیں ہمیں جانتے نہیں ہیں ٹی وی والے جو مرد آتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں جو عورتیں آتی ہیں جانتی نہیں ہے دیکھتی نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے قیامت مدت کے لیے جواب دے دیا علیہ سا لا یب سرونا والا انتما الستما تبصرانی کیا تم بھی نہ ہو کیا تم اسے نہیں دیکھتی ہو پیارے نبی صلی اللہ تعالی بوڑھے سے پردہ کروا رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں گنتے جاؤ وہی کا زمانہ ہے حضور صلی اللہ تعمیر موجود ہیں ازواج متحرات پاکیزہ بیویاں ہیں سامنے نابینا ہے اور بوڑھا صحابی ہے اور مدینہ شریف میں کئی بار امیر بنتے ہیں یہ حضور صلی اللہ تعمیر غیر موجودگی میں ان سے پردہ کرایا جا رہا ہے اور ٹی وی پر دلائل دے رہے ہیں کہ یہ پروگرام وہ پروگرام جس تیس گھنٹہ بدماشیاں جس پر ہوتی ہوں ایک گھنٹہ پروگرام کا کیا اثر ہوگا حضرت والا کے چیلنج پر حضرت والا کے صدقے پورے دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ ٹی وی پر دینی پروگرام دیکھ کر کتنی رابیہ بسریا بنی ہے مجھے بتاؤ ایک بنی ہے تو مجھے بتاؤ کتنے اللہ والے بنے مجھے بتاؤ اگر چلو صاحب بہادر اللہ والے بھی بن گئے ان کے بعد کیا ہو ہوگئے سانپ کے پٹارے کا کتے کا زہر ہے یہ ٹی وی اب آپ آج کل ایک دبئی میں صاحب تھے بیان ختم ہوا ہنسنے لگے کہ آئندہ ٹی وی پر بیان مت کیا کرو اب محبت کرتے میں نے کہا کیوں کا وہ زمانہ اب گیا اب تو کمپیوٹر کا اور موبائل کا اور پتہ نہیں کون سی چیز دی کیبل کا اس کا زمانہ ہے ابھی کیا تم اس کی ٹی وی پر بات کرتے ہو لیکن بہرحال یہ جتنی چیزیں زہریلی چیزیں ہیں یہ ہم اپنے گھر سے جس کے گھر میں ہو اس کو نکالنا چاہیے اس کو کیبل کے تار کو کاٹ دینا چاہیے چاہے اسپورٹس ہو چاہے اسپورٹس کا باپ ہو چڈی پہنی ہوئی ہے اور کشتیاں دیکھ رہی ہیں ماں بہن بہو بیٹیاں ناو سے لے کر تکنے گٹنے تک چھپانا فرض ہے مرد بھی نہیں دیکھ سکتا حضرت والا دامت برکا تم بار بٹوس میں تھے تو کسی نے کہا حضرت سمندر کے نیچے بڑی عجیب دنیا ہے کشتیاں ہیں جس وہ اور وہ سمندر کے اندر لے جاتے ہیں اتنا پانی آپ حیران ہو جائیں گے نیچے کی دنیا دیکھ کر حضرت نے فرمایا چلو صرف کشتی میں حضرت والا دامت برکات میں خود دام تھے کشتی آگے چلی حضرت والا نے مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکات کو یاد فرمایا فرمایا مولانا یہ جو عیسائی کشتی چلا رہا ہے نا چڈی پہنی ہوئی ہے اس کا ٹکنا بھٹنا نظر آ رہا ہے حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکات نے ارسٹ کیا کہ حضرت والا یہ تو مکلف نہیں ہے فرمایا یہ نہیں ہے ہم تو ہیں ہماری تو نظر پڑ سکتی ہے چادر دے دو آپ ہماری پھر واپسی بھر کا حضرت چادر بھرما ایسی کو دے دو گا یہ آپ کے لیے اور اب چاہے وہ ایمان لن آئے آپ اس کو بتا دو ہمارے شریر میں یہ مسئلہ ہے اس لیے ہم نے آپ کو چادر دی ہے آج ہمیں اپنے پیارے شیت کی باتیں جس میں باتیں مزیدار لگتی ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں لیکن جہاں تکلیف آتی ہے یہ چیزیں نکالنا یہ تربیت آشکار خدا جلد نمبر دو تو پڑھنے جا کر قطب خانے سے لے کر خرید کر کہ کتنے سینکڑوں خط ملیں گے آپ کو کہ موبائل کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے کمپیوٹر کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں اگر بیس خط ہیں کمپیوٹر سے تباہ ہونے پر تو ساتھ میں ہزار خط اور نہیں آئے ہوں گے کیا ایک ہی چیز کے سارے خط خطوط چھپیں گے کیا وہاں پر کیسے ہو سکتا ہے بد نظری پر دس نقل پڑو ایک دس ہزار خط آئے ہوئے ہیں کیا دس ہزار خط ایک جگہ چھپیں گے کیا حضور صلی اللہ تعالیم پردہ کروا رہے ہیں اور آج عقل پر عذاب ہے کہ بابی کی خدمت کرو بابی تم دیور کی خدمت کرو سسر صاحب گالیاں دے رہے ہیں گالیاں میں آپ کو ممبر پر ایسی بات نہیں بتاتا گالیاں دے رہے ہیں سسر صاحب ہمارے یہاں فرماتے ہیں دو باتیں یہ ہو گئیں فرمایا آگے چلو اور قرآن پاک میں کل مینا یو فروجہ ایمان والی بیبیوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم کا کی حفاظت کریں نا محرم سے نظریں نیچی رکھیں ٹی وی وغیرہ پر جو نامحرم آتے ہیں کیا جائز ہو جائیں گے یہ دیکھنا حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ بیشتی زیور میں لکھا ہے کہ اے بی بیو اپنے شوہر کے سامنے ذرا غور کرنا اپنے شوہر کے سامنے اپنی سہلیوں کی تعریف مت کرو چاہے دینی تعریف کیوں نہ ہو کہ بڑی نیک ہے بڑی رابعہ بشریا ہے یا اسے چہرے کی تعریف مت کرو اگر اس کا دل اس پر آ گیا تو سر پر ہاتھ رکھتے روئے گی فرمایا اے دوستوں اپنے دوستوں کو اپنے بیویوں سے مت ملاؤں اپنے دوستوں کی تعریفیں بیویوں کے سامنے مت کرو اگر ان کا دل آ گیا سر پر ہاتھ رکھ کے رونا پڑے گا حضرت والا حج میں تھے حضرت شاہ رالا صاحب کے پاس ہندوستان سے خط آیا اوپر شور نے لکھا تھا کہ میری بیوی بی بہت نیک ہے رابیا بسریا ہے فلاں فلاں فلاں فلا میرے کمینے پن کی وجہ سے سب احتیاط کرائی لیکن دیور سے احتیاط نہیں کرائی میں نے اپنے بھائی سے میری بیوی بی بی میرے بھائی کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مارتے نہیں ہیں دھمکیاں نہیں دیتے کہ انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے میری بیوی بہت نیک ہے اب برباد ہو گئی ہے رو رہی ہے نیچے خاتون کا خط تھا کہ میرے شوہر نے غلطی کی لیکن میری بھی غلطی ہے میں نے کیوں احتیاط نہیں کی حضرت اللہ کے واسطے مدد کیجیے حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ حضرت شیخ العرب العجم عارف بلّا حضرت مولانا شاہیم محمد اختر صاحب دامد نے کتاب روح کی بیماریاں ان کا علاج پڑھ کر پندرہ دن میں مجھے اطلاع دیں پندرہ دن سے پہلے اطلاع آئی کہ حضرت حرام عشق سے میرا دل پاک ہو گیا یہ سارے حالات ہیں شملہ طرح یہاں مری کی پہاڑیاں ہیں وہاں اترا شملہ کی پہاڑیاں ہیں ہندوستان میں حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ایک فرمایا آج نوجوان کیا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ بیوی کے بال کٹواؤں اس پر تشدد کر کے دھمکیاں دے کر اس کے بھویں سیٹ کرواؤں لپسٹک لگا کر بے پردہ گھماؤں تاکہ دوست میرے کہیں کہ اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے فرمایا غیرت کا جنازہ نکل گیا ارے عورت, عورت تو چھپانے کی چیز ہے حضرت شاہ باز صاحب رو کر فرماتے تھے کہ صاحبوں اس طرح فرماتے تھے کہ صاحبوں نوٹ کو چھپا کر جاتے ہو صاحبوں گوشت کو چھپا کر جاتے ہو صاحب دودھ, دودھ کو چھپاتے ہو چاہے روٹی کو چھپاتے ہو اگر نوٹ کوئی چڑا لے اور کوئی واپس کر دے لے لیتے ہو چیل اگر گوشت کو چھوڑ دے ابال کر کھا لیتے ہو تو پکا کر روٹی کو بلی کاٹ لے وہ اس کاٹ کر استعمال کر لیتے ہو دودھ میں بلی منہ ڈال دے اس کو ابال کر پی لیتے ہو فرمایا کہ تمہیں ڈھائی ہزار کی قیمت ہے نوٹوں کی تمہیں پانچ سو روپئے کی گوشت کی قیمت ہے تمہارے نظر میں دس روپے کے نان کی قیمت ہے تمہاری نظر میں سو روپے دودھ کی قیمت ہے حضرت شاہ صاحب رو کر فرماتے تھے کیا ہماری ماں بہن بہو بیٹی کی قیمت اس سے کم ہے کیا ہماری ماں بہن بہو بیٹی کی قیمت کم ہے فرمایا کہ یہ چیزیں تو اس میں اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے اور واپس آ جائے تو لے بھی لیتے ہیں فرمایا جوان ہو کوئی ہو اڑنے کی صلاحیت ہے ان, کے, ان, کو, ان کو پردہ نہیں کراتے ان کی فکر نہیں ہے جو گھر میں رشتے دار آیا گھس گیا باہر کے لوگ نہیں آ سکتے اور رشتے دار آ سکتے ہیں باورچی خانے میں گھس سکتے ہیں اور کمرے کے اندر بھی گھس سکتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ناراض نہ ہو جائے سارا جہاں خلاف وہ پرواہ نہ چاہیے سارا جہاں خلاف وہ پرواہ نہ چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر تو یہ کر فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ کرنا چاہیے حضرت نے فرمایا بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری طرف جو دھیان جاتا ہے بد نظری کی وجہ سے دھیان جاتا ہے فرمایا کہ جب تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھے گا تو پھر تجھے اپنی بیوی کہاں سے اچھی لگے گی فرمایا کہ ایک شخص بازار سے گزرا ہے بریانی کی خوشبو آ رہی ہے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کیا عمدہ خوشبو ہے واہ واہ واہ آگے آیا تو کباب گھر پہنچا تو دال بنی ہوئی ہے کھوپڑی گھوم جائے گی کباب سونگ کر آیا بریانی سونگ کر آیا کہ کیا تم نے دال پکائی ہے اسی طرح جو دوسروں کی بہ بیٹیوں کو دیکھے گا فلموں کو دیکھے گا اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی جو ماں بہن بہو بیٹی نام میرم مردوں کو ڈرامے کے اندر دیکھے گی نئے نئے ڈیزائن سے نئے نئے انداز سے اس کو شور پسند آئے گا یہ تو حقیقت کی زندگی نہیں ہے وہ تو بچے بھی پیدا ہوں گے ان کی پرورش بھی ہوگی ان کو حالات بھی آئیں گے لیکن یہ فلموں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہماری بیوی بی ہم سے پیار کرے گی پھر دماغ میں آتا ہے دوسری شادی پھر دماغ میں آتا ہے تیسری شادی حضر فرماتے ہیں میاں ایک شادی کے اندر جا کے حکیموں کے پاس کھڑے ہیں کہ حکیم ساز تنہائی میں بات کرنا تنا یوگی کیا بات ہے بس سمجھ جائیں نا بھائی سمجھنے کیا سمجھ جائیں بس کوئی ٹناٹن والا بارود والا کوئی دے دوں ہم کو بھائی معذم یہ تو حلضت نے میں حالات ہیں چلے دوسری شادی کے لیے ہوا کھل رہی ہے اس کا پتا نہیں ہے دوسری جادی کی بات کر رہے ہیں فرم ارے ایک نب جائے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کام بنتا ہے آج دل چاہ رہے ہیں کچھ بات بتا دوں آپ کو کسی نے خط لکھا تھا حضرت کو کہ ایک لڑکی جو کہ بندے کی شاگردہ بھی ہے کیونکہ بندہ اس وقت مدرس مدرسۃ البنات میں پڑھاتا تھا مگر اب نہیں پڑھا رہا کیونکہ آپ نے منع کر دیا حضرت فرماتے فتوا مفتی صاحبان سے پوچھو جا کر لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دارالحکامہ کبھی نہ بنانا بچیوں کا اور مرد کبھی نہ پڑھایا چاہے پردے کے پیچھے سے وہ جا کے تربیت آشکان نے خدا جلد نمبر ایک میں پڑھ لیجیے گا وقت کم ہے کہ کتنے خط کتنے بربادی ہوتی ہے اس سے ہر شخص کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے جناب اور کچھ ایسے حالات ہیں کہ آدمی بتا بھی نہیں سکتا یہ بھی بتا دوں آپ کو ورنہ لوگ پہلے ہی دور ہیں اور دور ہو جائیں گے تو لکھا ہے کہ جناب یہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے اتنا لڑکی کے بھائی بھی میرے مرید ہیں فلانا آپ سنیں کیا لکھتے ہیں میری غرض اس رشتے سے یہ تھی دوسری شادی ساری چیزیں عمل ہو گئی شریعت کے اندر سارے فرائض واجبات عمل ہو گئے تکوا مل گیا ایک شادی رہ گئی تھی اس کو بھی کر لیں ہے نا یہ سب نفس کی جلاکیاں ہیں سنیے فرمایا کہ لکھا ہے کہ میری غرض اس رشتے سے یہ تھی کہ بعض صلاحیت لڑکی ہے اس کے ذریعے مستورات میں خانقاہ کا نظام یا اگر مدرسے کی ترتیب بنی تو یہ سنبھال لیں گی بڑا ہمدرد ہے بھائی اس کو اور میں خود اس کے ذریعے عورتوں کے فتنے سے محفوظ رہ سکوں گا چھادی شدہ لکھا ہے عورتوں کے فتنے سے محفوظ رہ سکوں گا تو رشتے کی جب بات چلی تو میں نے اپنی پہلی گھر والی سے اجازت لی ذرا غور کرنا تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی پہلی بیوی نے حضرت کا جواب سنیں گے اشست کر اٹھیں گے بندے کی چھوٹی سی تین بچیاں بھی ہیں جی بندے کی چھوٹی سی تین بچیاں بھی ہیں البتہ بندے کے سسرالی قدرے ناراض ہیں اب تفصیل ختم زیادہ ہے لیکن میں حضرت کا جواب دیتا ہوں فرمایا کہ جب بیوی موجود ہے تو یہ کیا کیا فتنے عورتوں کے فتنے سے بچیں گے کیا بیوی اسباب حفاظت سے نہیں ہے ارے شیخ کے جواب بھی تو آسمان کی عطا ہے ارے ماشاءاللہ تو کہہ دو بھائی میرے لیے تھوڑی ماشاءاللہ ہے یہ حضرت والا کی باتوں پر ماشاءاللہ ہے فرمایا کہ اس زمانے میں دو بیویوں میں عدل کرنا تقریباً ناممکن ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی ہو گئی یا میں بتاتا چلوں کہ میرے سامنے دو تین لوگ وہ تھے الگ الگ اوقات میں کہ حضرت جس کو دوزک کا عذاب چکھنا ہو وہ دوسری شادی کر لیں یہ میں نے خود سنا ہے سر کے بال غائب ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بعد میں بتاؤں گا وہ زندگی تلخ ہو گئی اور آخر حضرت فرما رہے اور آخرت کے معخذے کا اندیشہ الگ ہے اس زمانے میں ایک ہی بیوی کا حق ادا ہو جائے تو غنیمت ہے اگر ایک بیوی کے پاس چار گھنٹے بیٹھا ہے دوسری کے پاس بھی چار گھنٹے بیٹھنا پڑے گا ایک کے پاس اگر چار گھنٹے دس منٹ تیرہ سیکنڈ بیٹھا ہے تو وہاں ابھی شاید انشاءاللہ شاء اللہ گا ورنہ وہ وہی بتاتا ہوں پھر حضرت فرماتے ہیں مستورات میں خانقاہ کا کام اور مدرسے کی ترتیب بھی بتا دوں نفس کا بہانا والے ہوئی <laughs> سارا دنیا کا ان کو کم ہو گیا عورتوں کے اس کا نا یہ تو شکر ہے کہ عورتوں کی تنظیم کا پریزیڈینٹ نہیں بنے آدمی ورنہ عورتوں کی بڑا موٹر سائیکل سلپ ہو گئی عورت بھی تھی موٹر سائیکل پر وہ بھی گر گئی عورت کو اٹھانے کے لیے پچاس باگے اس کو کوئی نہیں اٹھا رہا وہ کرا رہا ہے بھائی میرا پیر سالے سے چل رہا ہے مجھے اٹھاؤ کیا یہ عورت نازک مزاج ہوتی ہے میں پہلے اس کو اٹھائیں گے یہ عزت نہ فرما اجگر سانپ ہے اجگر سانپ نفس اب عورتوں کی خانقاہ نظام کی فکر ہو جاتی ہے سارے دنیا کی جتنے ناقصاد عقل ہیں نا ان کا, ان کا چیئرمین بننے کی فکر آپ نہیں کرتا تعجب ہے کہ مشورہ بھی نہیں کیا شاید اس لیے کہ آپ کو مشورے میں احتمال تھا کہ آپ کی رائے کے خلاف ہوتا یہ جملہ آگے سنیں گے نا تو انشاءاللہ شاء اش, اش کر اٹھیں گے فرمایا مشائق کا کام دین کا کام جو لوگ کرتے ہیں مشاحق کا کام دین کا کام کرنا ہے لوگوں کو اللہ والا بنانے میں اپنے اوقات کو صرف کرنا ہے نہ کہ شادیاں کرنا جے اللہ والے حضرت والا کے جو درد دل حاصل کر لے نا میرے دوستوں اور ساتھیوں تو اللہ تعالی کا درد ایسا مل جاتا ہے کہ اسے کھانا تک اچھا نہیں لگتا دل چاہتا ہے بس اللہ کے عشق میں پوری دنیا میں گھومتا رہوں سارے دنیا میں پھر پھر کر یارب تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کے سارے عالم کو مجنو بنائے سارے عالم کو مجنو بنا کر مولا تیرے گیت گائیں یہ حضرت والا دامت کے اشعار ہیں یہ فرمایا مشاہد کا کام اللہ والا لوگوں کو بنانا ہے شادیاں کرنا نہیں ہے اب فرمایا کہ مشورہ پہلے کیا جاتا ہے موجودہ صورت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا خود کو فتنے میں نہ ڈالیں یعنی دوسری شادی ہرگز نہ کریں اب دوسرا خط حضرت ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ ایک بیوی تین بچوں کے ہوتے ہوئے سہرا بھی نہیں ہوتی صحرا بھی نہیں ہوتی ایک اور بیوی کی ایک اور بیوی کی برسوں سے چاہت ہے بیوی کی چاہت ہے للا کی چاہت ہے نا اس کی گنجائش کا مکان خرچہ تو الحمدللہ موجود ہے مگر لوگ بہت برا سمجھتے ہیں اور بعض دفعہ دل میں اتنا زور پڑتا ہے لگتا ہے اب ذرا سنیے گا لگتا ہے کہ اللہ کا الہام ہے کہ اس رسم کو میں توڑ دوں لوگ دوسروں کی دوسری شادی کو برا سمجھتے ہیں تو ازام آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دوسری کو یہ رسم کو توڑ دوں دوسری کر کے اور دوسری شادی کریم کر لوں کسی یتیم اور بیوہ کا سہارا بنوں مگر خوبصورت بچوں اور محبوب بیوی کے جدا ہونے کا اندیشہ ہے پھر دل میں آتا رہتا ہے کہ پیارے بچوں یا پیارے بیوی کی جدائی سے ڈر کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعم کی سنت کو زندہ نہیں کرتا ساری سنتوں میں امر ہو گیا ہے نا دل میں اللہ کے ذکر سے الحمدللہ کوئی عورت سمائی ہوئی نہیں ہے سب ہونا نہ ہونا مرنا جینا بھوکا پیاسا رہنا سہراری برابر ہو چکا ہے مگر لڑکی کا تقاضہ موجود ہے بیوی کا حضرت کا جواب سنیے دوسری شادی کے متعلق جو آپ نے لکھا ہے کہ لگتا ہے یہ اللہ کا الام ہے آپ کا خیال غلط ہے یہ الام شیطانی ہے آپ <laughs> نے <laughs> جو لکھا ہے کہ اللہ کا الام ہے یہ شیطانی الام ہے آپ کو غالباً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا عام سنتوں کی طرح مستحب ہے ہاں مسئلہ بھی سمجھ لیجئے لوگ فضائل تو بتا دیتے ہیں کہ یہ فضیلت یہ فضیلت مسائل نہیں بتاتے مسائل سے نکلنے کا نہیں بتاتے سنیں فرمایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اور سنتوں پر عمل کرنا عام سنتوں کی طرح مستحب ہے لیکن اس سنت پر عمل قید کے ساتھ ہے ایک بہت سخت شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ بس اگر تم کو غالب احتمال ہو کہ کئی بیویاں کر کے عدل نہ رکھ سکو گے بلکہ کسی بیوی کے حقوق کے ضائع ہوں گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو تفسیر بیان القرآن اس زمانے میں ایک ہی بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوتے چلے جائے گے کہ دوسرے بیوی کے بھی ادا ہوں یہ ذرا آگے جملے کو سنے اور جا کر حضرت کو دعائیں تو دیں کہ گھر کس طرح حضرت والا بساتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرمایا کہ یہ صحابہ ہی کا ایمان تھا جو چار چار بیویوں میں عدل اور برابر ہی کر سکتے تھے ہم لوگوں میں اب نفس ہی نفس ہے جو دوسری شادی کریں گے نفس کے لیے کریں گے زبان پر تو اللہ تعالی کی ہوگی لیکن اندر نفس برا ہوا ہوگا جس میں حسن زیادہ ہوگا اس کے ساتھ کم حسین کے حقوق میں عدل کرنا آسان نہیں اندیشہ ہے کہ آخرت میں گردن نبھ جائے حضرت تھانوی رحمت اللہ نے دو شادیاں کی تھیں کسی نے حضرت سے کہا کہ آپ نے دو شادیاں کر کے مریدوں کے لیے دو مریدوں کے لیے دو شادیاں کرنے کا دروازہ کھول دیا حضرت مجدد نے فرمایا دروازہ کھولا نہیں ہے بند کیا ہے دروازہ کھولا نہیں بند کیا ہے فرمایا کہ جیسے دو تربوز آتے ہیں تو فرمایا سامنے دیکھو ترازو لٹکی ہوئی ہے دونوں تربوز ایک ہی وزن کے ہیں دونوں بیویوں کو الگ الگ بیچ سکتا ہوں لیکن دونوں کے برابر برابر ٹکڑے کر کے ایک تربوز سے ایک بیوی کو اسی تربوز سے دوسرے بیوی کو برابر وزن دوسرے تربوز سے آدھا اس کو آدھا اس کو کا کیوں کہا فرمایا اس لیے کہ کوئی کم میٹھا ہوا پھر یہ صرف ہم کو شوق ہوتا ہے بس ذکر کر لیتے ہیں لیکن جس رب کا ذکر کر رہے ہیں اس کو خوش کرنے کی فکر نہیں آج جو دوسری شادی کرتا ہے اس کو کہاں سے پتا چلا کہ وہ رابیہ بسریا ہے کس طرح وہ دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے ذرا کوئی سوال تو پوچھے اس سے کہ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کو وہاں پیغام بھیجنا ہے آپ کو کیا معلوم ذرا کوئی وہاں کی سوڈان کی کوئی ہو یا ساؤتھ افریقہ کا کہ گہنا ماما ہو پھر دیکھتا ہوں کون دوسری شادی کی اس کو دیکھ کے چیخ مارے گا کہاں کہ بھی دوسری شادی کے لیے جس کو رشتہ دیکھنا ہے دیکھیں اب وہ رشتہ گھر میں گیا وہاں پر تو ایک چھوٹا سا کھڑکی بنایا ہوا تھا اس کے اندر اس نے گردن ڈالی تڑا اس کے دو جوتے سر پر لگے باہر نکلا کا کیسا آئے گا ارے ٹنا ہے بھائی کیسے ہے کہ جوتا لگے گا پانچ سو روپئے کی فیس دیتا دو جوتے لگتا تو یہ نب کی چالاک کیے ہیں تو تر فرمایا کہ اسی طرح اگر آدھا نہ کروں تو ڈرے ایک کے بعد میٹھا چلا جائے دوسرے کے بعد کم میٹھا جو خلاف عدل ہے اسی طرح اگر کپڑا دینا ہو تو دونوں کو بالکل ایک ہی طرح کا دیتا ہوں اس میں حضرت مجدد کا ایک بھی ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم وہ جب سنیں گے نا تو لوگوں کے ہاتھ جوڑیں گے کہ جن کے یہ خیالات ہیں فرمایا کسی بیوی کے پاس اگر چھ گھنٹہ رہا ہوں تو دوسری کی باری پر چھ گھنٹہ گھڑی دے کر اس کے بعد رہتا ہوں اتنا عدل کوئی کر سکتا ہے ذرا سننا کہ اس عدل کے باوجود حضرت مجدد فرما رہے ہیں کہاں لکھا ہے یہ حضرت کی کتاب تربیت آشکان خدا یا البرار کے آخری مہینوں میں لکھا ہے لیکن جگہ بھی بتا دیتا ہوں سواہ سوا نے حضرت تھانوی رینتلا لے کی جلد نمبر چار میں یہ جملہ جا کے بتا رہا ہوں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے فرمائے اس عدل کے باوجود کے فرمایا کہ دو شادیاں کرنا آسان نہیں دو شادیاں اتنی مشکل محسوس ہوئی کہ مجدد جیسا اللہ والا فرما رہا ہے کہ بعض وقت خودکشی کا وسوسہ آ گیا جی مجدد سو برس میں ایک ہوتا ہے آج کون ہے جو حضرت تھنویر احتلع جیسا عدل کر سکے کون ہے جو اللہ تعالی کے حکم کو پورا اتنا ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں خودکشی کا وسوسہ مجدد کو آ رہا ہے حضرت نے فرمایا کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ دوسری شادی سے بیوی بچوں کی جدا ہونے کا اندیشہ ہے تو فرمایا صرف اندیشہ نہیں اس زمانے میں یہ جدا یقینی ہے زندگی تک ہو جائے گی ہمارے سامنے بہت سے واقعات ہیں کہ جن بیویوں نے خوشی سے اجازت بھی دی شادی کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ چور کے خلاف محافظ کائم کر دیا کیوں کہ اولاد تو دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں کی پرورش تو ماں کرتی ہے نا تو اس کو ماں سے خود بخود زیادہ محبت ہوتی ہے ابا اب ہر وقت ہوتے نہیں ہیں پھر ایک اور امریکہ سے خط حضرت والا جواب لکھتے ہیں کہ آپ کے طویل خط کو لفظ بلف پڑا آپ کے شوہر کے حالات سے مطلع ہوا دو بیویاں رکھنا ان میں برابری کرنا خصوصاً اس دور نفس پرستی اور حوث انگیزی میں سخت دشوار ہے بلکہ تقریباً ناممکن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشرط بش بش بش بش مساوات اجازت دیئے حکم نہیں دیا کہ کئی کی شادیاں کرو یہ جملہ بھی غور کرنا ہے حکم نہیں دیا کہ کئی کی شادیاں کرو بس اگر مساوات نہ کر سکے جس کا کبھی امکان ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب مول لینا کیا صحیح ہے اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس اقدام سے بات رکھے ان کے لیے بڑی آزمائش بڑا امتحان ہوگا جس میں اللہ کے معاوضے کا اندیشہ زیادہ ہے لیکن جیسا آپ نے لکھا ہے کہ ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شور دل کے برے نہیں ہیں دعا کریں کسی اللہ والے سے جڑ جائیں سوال دوسرا آخری کیا اسلام میں چار شادیاں کرنے کا حکم ہے کیا اسلام میں چار شادیاں کرنے کا حکم ہے حضرت والا جواب دیتے ہیں کہ چار شادی کی اجازت ہے حکم نہیں ہے حکم نہیں ہے یہ اجازت مطلق نہیں اب کہتے ہیں کہ شادیاں زیادہ نہیں ہوں گی تو زنا پڑھ رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ ہو رہا ہے ارے اپنے بیٹیوں کو جو پڑھاتے ہیں جاؤ پہلے ان کو سمجھاؤ جا کر ان کو مسائل سکھاؤ کہ چالیس چالیس برس کی ہوتی ہیں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں ڈاکٹری کر رہی ہیں رشتہ کا نہیں ہاؤس جاب کرے گی ہاؤس جاب کے بعد تھوڑا جاب کرے گی جب تک تو عمر ڈھل جاتی ہے جاؤ جا کر کالج یونیورسٹی میں محنتیں کرو جا کو وہاں پر کون سے رشتے کی بات ہے وہاں وہ اصل بات تو حضرت والا دامت بڑھ تم کا مضمون ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنا بڑھ گیا بے حیائی بڑھ گئی چار شادیاں کرنے کے بعد بھی اگر شوہر آنکھوں کا جنا نہیں چھوڑتا تو اس کا چار میں بھی پیٹ نہیں بھرے گا حضرت والا کی طرح محنت کرے. پہ دل حاصل کریں اور جگہ جگہ حضرت والا دامت برکات جو باتیں سنائیں مخلوط تعلیم بگاڑ رہی ہے مو اصل تو یہ بدماشیاں جو بڑھ رہی ہیں موبائل کی وجہ سے ہیں کیبل کی وجہ سے ہیں ٹی وی کی وجہ سے ہیں گانے کی وجہ سے گنا گانا زنا کا منتر ہے زنا کو اگاتا ہے گانا دل میں نفاط بےمانی کو اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے حضور صلی اللہ تعالی حدیث پا کے جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں حضرت والا نے نبس پر ہاتھ رکھا ہے کہ جتنی یہ بدماشیوں کا جو ذکر آ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ہمارے گناہ کی نوسطوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اتنی قریانی بے حیائی حضرت والا کی طرح درد دل حاصل کر کے پورے دنیا میں گھومیں اپنے کراچی کے اندر بھی کتنی جگہیں جا کے گھومیں جا کے حضرت والا دامت برکات یہ پیغام پہنچائیں چاہے تین چھاتیاں کوئی کر لے لیکن جب تک یہ حالات صحیح نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتا پھر اصل چیز یہ بنیاد فلمیں ویڈیو فیشن بے پردہ عورتوں کو گھومنا اس لیے ایک بیوی پر کناد نہیں ہے کہ جو بد نظریہ کرے گا اس کا تو حال یہی ہوگا خواب میں بھی جو ہے وہ تلاش کر رہا ہوگا آج یہ دیکھی تھی یہ اپن کو مل جائے نا تو اپن کا تقدیر بدل جاوے بیوی بی کے کپڑے پہنے پہلے سے تو بدل بڑا ہے تقدیر بدلنے والا یہ سب فضول باتیں ہیں کہ اب آنکھوں کا دنا کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہم بڑا کام کر رہے ہیں فرمایا کہ یہ اجازت مطلق نہیں اس شخص سے کہہ دے کہ شور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے حضرات صحابہ رضوان علائی مجمعین یہ کمال ایمان اور تقوا کے ساتھ یہ شرط نازل ہوئی اور آج کل تو ایمان کا کیا حال ہے اس زمانے میں ایک ہی پر صبر ضروری ہے ورنہ دو شادی کر کے اگر دونوں میں برابری نہ کی تو سب گناہ گار ہوگا پھر اس زمانے میں صحت اور قوت بھی کمزور ہے اس زمانے میں خون نکلوانا پڑتا تھا صحابہ رضوان علائی مجمعین کو اور اب خون چڑھوانا پڑتا ہے ایک بوڑھا آیا تو ہم بھی خون دیں گے کہ بابا آپ تو اسی گرام کے بھی نہیں ہیں آپ تو ابھی کلٹی ہو جائیں گے آپ کا ہم کو نیکی سے روتے ہو ہم کو ہم کو خون دینا ہے اب بابا بہت ضد کیا اس کو لٹا دیا ٹیبل پر اس کا خون نکالنا جو ہے وہ شروع ہوا آدھی بوتل بھی نہیں نکلی تھی کہ بابا کلٹی ہو گیا بے ہوش ہو گیا ڈاکٹروں نے کہا اس کو خون چڑھانا پڑے گا کتنا کا چار بوتل کھائی چالا کی بڑی اچھی ہے بھائی چار بوتلیں اس کو رکھ دی خون بوتل چڑھائی جب آدھی چڑھی تو پھر میں آ گیا دیکھا کہ ایک طرف تین بوتلیں خون کی رکھی ہے کہا بھائی کتنا خون نکالو گے کتنا خون نکالو گی اب بھائی خون چڑھوا گزرا ہے کیٹا کتنا خون نکالو گے تو اس زمانے میں خون نکلوانا پڑتا تھا آج خون چڑھوانا پڑتا ہے شادی تو تین کر لے گا پھر ہے میری طرف دیکھنا کیا کرے گا میری طرف دیکھنا ذرا ہاتھ کیسے ہوگا یہ آہستہ آہستہ کیا پھر مکھیاں مارے گا. ایک مکھی ادھر مارے گا بیگم صاحبہ کہے کہ آؤ دردار کچھ گل تو کریں کچھ تجھی کی گال ہے ارے مجھے چکر آ رہے ابھی تو تحریر کے پاس جانا ہے کیا عزرت والا سے پوچھو یہ مشورہ عزت والا سے کرو عزت والا یہ خط دے دیں گے خود ہی یہ خط بڑھ لو بات کرنے کی بھی ہت نہیں ہوگی اور ایسے چکر آئیں گے پتا چلا کہ مین ہول کے اندر کھڑا ہوا ہے بیچارہ تیسری نمبر والی آج مجھے نکال دے تیرا گھر قریب ہے پہلے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے چلے چار گھر دینے والے اچار نکل جائے گا سر فرماتے چار کا سوچتا ہے تو کیا جملہ حضرت والا کا چار سوچتا ہے اچار نکل جائے گا اور موجودہ زمانے میں جس نے بھی دو شادی کی دل کا چین و سکون غائب ہوا اب سنے جملہ آخری بس دعا لیلا کی تعداد بڑھا کر مولا کے یاد کے قابل بھی نہ رہو گے لیلا کی تعداد بڑھا کر مولا کے یاد کے قابل بھی نہ رہو گے اصل میں نظر کی حفاظت نہ کرنے کا یہ وبال ہے کہ ایک لیلا پر صبر نہیں ہوتا کیسا مضمون ہے بھائی ماشاءاللہ کہہ دیجئے دیجیے والا کے لیے کتنی بڑی ہدایت اس نصیحت میں چھپی ہوئی ہے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا اپنے دل کو مولا کے لیے فارغ کر لو اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنے درد دل کا چراغ عطا فرماتے ہیں ظاہری تو ان کا ایک دن انتقال ہو جاتا ہے لیکن باطن کا چراغ درد دل کی وجہ سے جھلتا رہتا ہے جیسے ابھی بارشیں آئیں سندھ میں پول گر گئے تاریں گر گئی ایک ایک مہینے تک بجلی جو ہے وہ چلی گئی تو ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے پول تاریں گر جاتے ہیں دل بھی اندھیرا ہو جاتا ہے لیکن شیخ العرب عظم عارف بلّا حضرت والا دامت برقاد درد دل حاصل کر لیں ہمیں تو ایک دن موت آئے گی لیکن دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے درد دل کا چراغ جلا ہوا ہوگا کسی کے دل میں اگر دوسری کا خیال ہو نکال دیوے اور یہ شیر بھی پڑھ لیا کرے ہم کو تو بیگم نے مرغا بنا رکھا ہے سر کی طرح نظروں کو جھکا رکھا ہے روز لیتی ہے تلاش یہ پولیس کی مانن کہتی ہے کہ نوٹوں کو کہاں چھپا رکھا ہے اے رو آباد رہو شاد رہو ہم کو تو بیوی نے سولی پر چڑھا رکھا ہے بھائی بدگمانی جائز نہیں ہے <laughs> ضروری ہے بھائی بتانا کہ بدگمانی جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھائی واصف منظور صاحب کے لیے پہلے بھی دعا ہوئی تھی کچھ پڑھ کر بخشنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مغفرت بے حساب فرمائے اور بھائی حاجی عبد الواف صاحب دعوت برکاتم بھی بہت علیل ہیں ہمارے دین کے سب ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالی ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے صحت عطا فرمائے بھائی حاجی عبد الواحا صاحب کو اللہ تعالیٰ کروڑوں جانے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ میں کامیاب فرمائے لکھا بھی کرو کون سے ٹیسٹ میں بھائی بھائی اب دیکھو کیا کریں حضرت والا کو فرماتے ہیں حضرت والا ایسے کوئی جملہ آتا ہے تو مجھے بدگی بھی لگ جاتی ہے حضرت فرماتے ہیں ہم بھی ان کے غلام ہے اللہ عمل میں بھی نقل کی توفیق عطا تھا فرمایا بھائی وہ حضرت والا پیٹوریا کیپیٹل ہے ساؤتھ افریقہ کا جمعہ کا بیان کر کے حضرت والا گاڑی میں تشریف فرما ہوئے یہ غلام بھی ساتھ بیٹھا تھا ایک میمن نے شیشے کو بجایا حضرت نے شیشہ کھلوا اندر ہی گھس گیا حضرت کو کینےڈ کا مولانا یار ڈوائیں دینا مولانا یار دعا دینا حضرت نے فرمایا مجھے گدگدی لگ گئی میں نے کہا ہم تمہیں دعا دیں گے حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھوں میں شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کام میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت آ... عطا فرمائے کے بیٹے کو اللہ محمد صلی اللہ سید مولانا محمد بن نبی یا اللہ تعالیٰ مجرم سب کو معاف فرما دیجئے آپ دونوں جان کے مالک ہیں دونوں جانوں کی خوشیاں عطا فرما دیجیے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائی ہے جنہوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا جنہوں نے پرچے دیے نہیں دیے مجھ سمیت ہم سب کے جملہ مقاصد اسنا حضرت والا کے صدقے پورے فرما کہ اللہ حضرت والا کو کروڑوں جانے عطا فرما صحتِ کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرما حضرت کے ذوق کو قوت میں بدل دے حضرت والا کو برکت والی نیند عطا فرما حضرت میر صاحب کے گردوں کو اچھا کر دے حضرت میر صاحب کی اللہ بینائی جو متاثر ہوئی ہے دوبارہ آنکھوں کی بینائی کو واپس عطا فرما دیں اضا ماں مظہر صاحب کو وہاں ابراہیم صاحب کی والدہ کو بھی کروڑوں جانے عطا فرما یا اللہ بھائی عبد الوہاق صاحب کو بھی کروڑوں جانے عطا فرما تمام بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم رکھیے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے ہم سب کو جو موجود ہیں موجود نہیں جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں ہم سب کے گھر والے تمام افراد اولاد کامت تک کی ذریات کو جس فرما کر علیاء صدیقین کی آخری سرط تک پہنچا دیجئے اللہ حمد صلی اللہ علیاء سیدنا مولانا محمد بن نبی للمہی وعلی آلہی و خواب بارک و سلیم برحمت دیار رحم الرحم رحمین ربنا تقبل